شروع برطانیہ کے بعد مضمونوں سے روزہ راشن 20 گھنٹے بیس گھنٹے لگا پیا سٹ سال ستر سال پچہتر برطانیہ کے بیس گھنٹے راج راضی گا کون موسم کے راضی کا سلمان ری احمد اللہ علیہ والتم مشکل کے لکھ لی تھینک دے یوم مانا دے والن کو فطیت مسکین تم نے جس کا بس چلے تو وہ صدقہ فطر بھی دے اور شیر کتب علیہم و کماپتی بال قبل تم تک یامات فرض کیے گئے تم پروزہ فرض کیے گئے تم تو پہمتوں پر گنتی کے چند تاکہ اس کے میں ہو من تم والا سفر رو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا ہو سفر میں یہاں نخوا اس گنتی پوری کرے ان دنوں کی اور دنوں میں وہ جی مسکین اور تم جس کی طاقت وہ بخش ہو وہ خدیا دے پہ حکم یہ تھا کہ مالدار آدمی کا روزہ نہ رکھے اور کھد دے تو یہ جائز تھا مسکین جی سم خیر لیکن تو رکھنا پھر ساتھ دیا دینا جائے پھر دوبارہ ایسے نازل ہو گئی کہ امن چاہوں میں شاہ رافل سم ہو جو بھی تم بھی تم میں سے ہوا ہضر اس مہینے میں تو وہ رکھے رہا تو اس سے پہلی ساری باتیں منسوخ ہو گئی فل سموں سے بیمار کی اور مسافر کی بھی منسوخ ہو گئی اور فری کی بھی منسوخ ہو گئی لفظ اس کے نظر تو بارہ احتناظر ہوگی تو بیمار یا اور سفر میں تو, کرے تو یہ تو دوبارہ بحال گئی یہ بات لیکن اللہ دن سیپن و فکر اسکیم بحال نہیں ہوگی پورا بیمار کا اور مسافر کی چھٹی تو باقی ہے لیکن جو چھوٹی تھی پہلے فدیہ دینے کی وہ باقی نہ رہی وہ آئے منسوخ ہو گئی لیکن اس کو کرن مجی سے ہٹایا نہیں گیا باقی رکھی گئی ہے تو باقی رہی ہے صورت میں کہ وہ صدقہ فطر کی شکل میں باقی ہے اور ایک سر سلمان نبی رحمتہ اللہ علیہ نے بات کی اس پر مولانا صاحب فرما ہے کہ یہ عطاقا کسی مرضر سے مشتق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جو تم میں سے جو آدمی تم میں سے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرنے کے باوجود اس کو نہ کر سکتا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک تو بوڑھا آدمی ہے روہ رکھتا ہے تو دس گیارہ بارہ بجے ایک دو بجے چکرا کر گر جاتا ہے میں اس کی طاقت سے باہر ہوں یا بائیس گھنٹے والی جگہ پر آدمی ہے بائیس گھنٹے والی جگہ پر دی اب سارے آدمی اتنے پھٹ نہیں, نہیں ہے کہ بائیس گھنٹہ رکھتے گویا آدمی تو है بوڑھا نہیں ہے نارمل ہے لیکن اس کی صحت کے حالات ایسے ہیں کہ گھونٹ روزہ ہے بائیس گھنٹے کا وہ سولہ گھنٹے کے بعد چکرا کر گر گیا تو اس کی بھی طاقت سے بائر ہو گئی یہ نفر جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے یہ جو جو آجتے ان کا حکمر منسوخ بھی ہوا ہے ان کی باقی رکھی ان میں بڑا راز ہے کسی وقت کام آتی ہے وہ ایسے آتے ہیں اس, وقت اس پر کچھ مسئلہ نکلتے ہیں بعض مال منسوخ ہوگا سر ختم ہو گئے ہیں. ان کی تلاوت ہی ہو گئی ہے اور حکم بھی پانچ روایتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہیں اور ان کی تلاوت ہوتی ہے پھر ان پر بات کرتے ہیں معافر کرتے کرتے کرتے آخر میں دو آیتیں رہ جاتی ہیں کہ ان کا منسوخ ہونا اور ان میں سے بھی شاید ایک آیتی ہے اس کا بھی ایسے موقع پر اس کا حکم نکل آتا ہے باقی باقی میں نہیں. باقی جو منسوخ ہے پانچ سو آیتیں ہیں نا وہ دل میں پانچ واقع ہیں رمش کر نہیں کسی وقت سمجھنا شروع ہو جائے نہ صرف منسوخ ٹائٹل تیار ہو گیا جی ٹائٹل تیار ہو گیا اس پر کافی دن لگ گئے جی ابھی نہیں دیا جو ہے اس کو بڑا اور پتہ نہیں کر دو کچھ لائیں گے یہ کافی ہے اس سے ڈرائیں میں رسول اللہ رسول کریم عالم حضرت خالی احمد اللہ علیہ سے بیت ہوئے بیت ہونے کے بعد ذکر اذکار کار معمولات پر ہم ڈالتے ہیں انسان کا قرب اور ترقی جو ہے وہ فرائض واجبات سنت موقع پورا کرنے کے بعد فرض واجب سنت موقع یہ تو پورا کرنا ہے ہی ہر کسی کے ذمہ ہے اس میں تو کمی ہو نہیں سکتی ہے دین گیا اس کی تین باتوں میں تو کمی نہیں ہو سکتی ہے پارل باد سنتے موقع د تو ہر کسی نے کرنی ہے ان کی سارے اصول و شرائط کو پورا کرتے ہوئے ان کو ادا کرنے کے بعد پھر نوافل میں کوشش کرنا قرب الہی اس سے ہوتا ہے پرائز کو اب نماز پڑھنا ہے بغیر جماعت کے بھی پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا جائے تو ضروری ہے پھر جو ہے تو جمعہ سے پڑھنا ہے تو ہے لیکن تقبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا جائے تو زیادہ فائدہ والا ہے تقبیر اللہ کے ساتھ فرائض کو پڑھنا ہے تو ساتھ خوشبو خوشو کے ساتھ پڑھنا ہے سارے آگے منزلیں ہم سے ترقی کی مندلے ہیں فرائض میں واضح بات میں سنت موقع اور سرفیہ جو ہے وہ کوشش کرواتے ہیں فرض بھاج سوقیدہ پورا ہونے کے بعد نوافل میں کوشش کراتے ہیں آئی اس میں تاجر کی پابندی ذکر کی پابندی یہ کرواتے ہیں تاجر مرتبے کے لیے ضروری ہے کہ آج اس دن کو تھوڑا سا لیٹیں رات کو جلدی سوئے اللہ جی اللہ ہماری گمشدہ تھی نہیں جی آپ نکلی کیا بات تھی آ آ نوافل میں کوشش کرواتے ہیں تو بھاشن دیکھے آپ تاجر کی بات خاص بھول گئے تاجر آدمی اٹھے اور اس میں جاگے اس کے دن کو تھوڑا سا لیٹنا رات کو جلدی سونا تو یہ بزرگ جو تھے جو بیس ہوئے تھے ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور بیٹا جو بیمار ہوا تو رات کو روتا تھا رونے سے نیند خراب ہوتی تھی اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے تو صبح تاجر کے جاگ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے رات کو غصہ کرتے ہوتا ہے تنگ کرتا ہے پریشان کرتے اور ہماری نیند جو ہے تو نہیں ہوتی ہے ہم تاجد کو نہیں اٹھ سکتے ہیں تو اس میں اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ایک رات اس کو بڑی ڈانٹپٹ کی وہ بیٹا کسی بھی تقریر پڑا تھا کہ اس رات میں اس کی وفاہ ہو گئی جب افاعت ہوگی تو آخر ایک ابھی محبت اولاد کی ہوتی ہے اس وجہ سے بڑے جو ہے پریشان ہوئے بڑے رو رہے ہیں اور انہوں نے خط لکھا تھا اللہ علیہ کو کہ میں سختی کرتا رہا ڈانڈ کرتا رہا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا بیمار تھا کہ اس کی تو موت ہو گئی تم نے جواب میں لکھا اچھا ہے کہ اس کی تو موت ہو گئی لیکن تمہیں انسان بنا بنا گیا کیوں کہ تم بزرگ بننے کی ترتیب پر تھے انسان بننے کی ترتیب پر نہیں تھے اس لیے کہ ذکر اذکار اور تاجد میں اٹھنا کی کوشش کرنا اور ایک پاس انسان اللہ کا بندہ جو بیمار تھا وہ تکلیف میں تھا دکھ میں تھا اس کا کچھ احساس نہیں تھا ہوتا ایک انسان اللہ کا بندہ بھی نہیں مسلمان پھر بیٹھا اللہ نے اس کے دکھ کا کچھ احساس نہیں تھا کہ اللہ تمہارا کو تعالیٰ ہم اور آپ سے کوئی تاجر پڑھانا چاہتے ہیں اس کار کرنا چاہتے ہیں وہ تو اتنے فرشتے ہیں کہ ایک وال جگہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی حقوق سجے میں نہ ہو اور کوئی ذکر فکر میں نہ ہو اللہ کی یاد میں نہ ہو ہمارے ہم اور آپ جو ہیں ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم دکھی انسان کے کام آئیں دکھیا انسانیت کے کام آئیں حور صلی اللہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے آپ نے ماں ماشرنے ماں ماشرنے میں سے کوئی تھے ان کو چما تو ایک کوئی عرب سردار بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یاد سلسلہ کو چونتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نے کہا میرے پیسے بارہ کتنے بیٹھے میں کسی کو بھی نہیں چونتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرہ دل سے اس کا بہوم ہے تیرہ دل سے اگر رہ نکال دیا گیا ہوتا ہے اس کا کیا کریں سرحد نکال دیا گیا تو ہم کیا کریں اس کا بہت خیال کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا الحل کو ایال اللہ الحل کو مخلوقات اللہ کا کنبا ہے انسان بنی کا کتا بلی جانور حیوانات بجود کا ایک حال ہے صوبی پر تاری ہوتا ہے تو آدمی کتے کو چومنے کے لیے جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے بات خالق کا جلو اور دھور ہوا ہے جیسے یہ چیز پیدا ہوئی ہے دلال کا جلوہ نظر آتا ہے اور قدرت کا ظہور نظر آتا ہے اور دلال کی محبت کشش کرتی ہے ان چیزوں کی طرف انسان کو کھینچتی ہے ندا جی کوئی بات آ پوچھے دم نہیں آج طبیعت کمزور ہے جی مختصر زندگی میں آدمی اپنے وقت کو استعمال کر لیں ایسا کہ اس کو اللہ کے قرب حاصل ہو جائے تاکہ موت کے وقت پشیمان نہ ہو پریشان نہ ہو پشیمان نہ ہو ہوسے زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم نے مرنے ہی نہیں ہے پہلے سے بھان ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم نے مرنا ہی نہیں کے لیے یہاں رہنے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں آواز جو جماعت جماعت سے رہ گئی مجھ سے یہ پھر عمر بھر واپس نہیں آئے گی کھڑنا لٹ گیا دولت ضائع ہو گئی بس پھر یہ تو بھائی کہ میرے پاس ایک کیس آیا ایک آدمی آتے کہا جی میری بیٹی کو اس کے خامن نے تینوں شرطیں طلاق دے دی اور اب منکر بھی ہو رہا ہے کہ میں نے نہیں دیے سارے لوگ مل کر آئے سارے بازار کے تاجر جو بہت ہوشیار ہوتے ہیں ساری عقل لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے میں استعمال ہو چکی ہوتی ہے پہلے تم نے کہا جرگا آئے ہوئے آپ ان کے پاس آئے میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جرگے کے پاس بھی آؤں پہلے دیتے ہیں طلاق اتنی بے دین اور پھر جو ہے تو بلاتے ہیں کہ دین والے لوگوں کو بلاتے ہیں میری کوئی حیثیت نہیں میں جھاڑو دینے کے لیے آپ لوگوں کی بےتخلا میں آؤں لیکن میں اس وقت نہیں آتا ہوں تو میں نے کہا جی ہم آ جائیں کہا آپ آتے ہیں تو آئے بیٹھے جب آئے بیٹھے تو بیٹھے میں نے کہا کہ جھوٹ فریب کرتے ہوئے دو چار پیسے روپلیا کما لیتے ہو اور ایک جگہ تمہاری موٹر گئے ہو جاتی ہے ایک تمہاری کوٹر گہی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے اور دن کے ساتھ کھیلتے ہو اور دن کا مذاق اڑاتے ہو خوب میرے کو سنائیے خیر پھر ایک دانشبار جو بڑا وہ بیٹھا اس نے وکالت شروع کی طلاق دینے والی تو, تو اتنا بڑا زبرست آ لوگوں کی جب اسے پیسہ نکالنے والا طریقہ استدلال استدار اسے آگے کو ٹھہر سکتا ہے اللہ کی شان کا سب سے بڑا استدلال شریعت ہے میں اسے اس بات مکمل کی تو اس کی بات مکمل کی میں نے کہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ وہاں پر تھے سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ وہاں پر تھے میں تو نہیں سج میں نے کہا تھا آپ کی بات کی تو کوئی حقیقت کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو کوئی ویلو کوئی قیمت ہی... حقیقت نہیں ہے تو تو میرے سارے دلال ختم ہو گئے پھر کیا کرے کہا پھر اس خامن کو بھی پیش کرو گے اس عورت کو بھی پیش کرو گے گواؤں کو پیش کرو گے مفتی کے آگے وہ ایک کا بیان لے گا دوسرے کا بیان لے گا گواؤں کا بیان لے گا اس کے بعد فیصلہ کرے گا یہ تو گپ شپ کی بات تو نہیں ہوتی ہے چلے گئے مستری کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بات کس فروغ کی میں نے ہاں گویا مرنا ہی نہیں ہے اور گویا پیسے ہی کمانا سارا کمال ہے ہاں وہ بات نہیں کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ ساری تلخی ہوئی کس بات میں نے کہا آدمی نے کہا بیٹی میری بیمار تھی اور یہ خاون کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ خاون کہہ رہا تھا کہ میرا تو پلاٹوں کا کاروبار ہے ایسے گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں میں تھوڑی دیر کی لڑتا ہوں مجھے تو ہزاروں روپے کا نقصان ہے تم نوکر کے ساتھ چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو بیوی کو جو جل کر اس نے کہا کہ میں تیری بیوی ہوں کہ نوکر کی بیوی اتنا دنیا کا عشق ہوا ہوا ہے کہ پیسے پیسہ ایک طرف ہے اور بیوی بی جس کا محرم تھا اس کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے اس کی آئی ہے اس کو محرم کی ضرورت ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے پیسے کے مقابلے اس کو کوئی وقت ہی نہیں تو آپ بتائیں اب یہ کوئی انسان ہے یہ تو پیسے کا بچا ہے بچاؤ میجر جنرل کی بیوی بی آئی اس نے شکایتیں کی اور عورتیں لاتی ہیں نا خان کو تابزار کرنے کی تاویز کے لیے دوسری اور ہمارے سلسلے والی اس سلسلے کو لے دے کے یہی سمجھا تھا کہ ہمارا سلسلہ کہیں تاویزوں دموں کا سلسلہ ہے اس میں لوگوں کو ہم لاتے اور خامنوں کو تابزار کرتے عورتوں کے لیے عورتوں کو تابزار کرتے ہیں خامدوں کے لیے کہیں یہی سارا کام ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے بیٹھے ہوئے وہ ایک اور ہماری گھر والی کو کہہ رہی ہے ہمارے پیر بھائی کا کہہ کر کیوں تمہارے خاموں سے آگے نکلا جا رہا ہے وہ کیسے کہا کہ اس کے پاس اتنے دموں والے اتنے طویزوں والے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کہا اس نے کہا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ سلسلہ دموں طویزوں کو ہی کہا کرتے لے کر آئی اس نے کہا کہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہم پر اور بچوں پر اور مجھ پر میں نے ہر وقت اپنے کام میں لگے رہتے میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے میں جنرل سے لیفٹنٹ جنرل بننے کی اور اس پر ڈوب جاتے ہر وقت گھر پر بھی آ کر فائلیں ہر جگہ فائلیں اس میں کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کے آگے کی بات ہوتی ہے کی کہ کیسے میری پروموشن ہمارے مولانا احمد جان صاحب ہیں وہ کہا کرتے ہیں اگر مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں بڑی مذاق میں باتیں نہیں کرتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے کہہ رہی کہ فضا تمہیں پتہ ہے کہ ملازموں کا افسروں کا کیا کلمہ ہوتا ہے سب لوگوں کے سامنے مجھے خطاب کیا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ نوز بلا پروموشن رسول اللہ یہ پروموشن کی فکر میں ہوتے ہیں اس پر سب جیزوں کو قربان کرتے ہیں تو میں نے کہا سوروں سے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ اس کی پروموشن اس کے کاغذات اس کی مصروفیات اس کے بارے میں باتیں کیا کریں تاکہ اس کی دلچسپی کی باتیں آپ شروع کر دیں تو پھر اس کے اس کا دھیان اس کے تھرو جو کچھ آپ کی طرف ہوگی تو اس حساب سے آپ اس کا دل جیت سکتی ہیں تو جب آپ آ گئی ہیں کوئی دم تعویذ ہم کر دیں گے کوئی اللہ